كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري قحل الأقدس من لساني يفته قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک مطالعہ نے اپنی وہی کے ذریعے ہمیں ہماری عاقبت کے احوال سے آگاہ فرما دیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم خواہشات کے ایک بڑے گہرے اور عمیق سمندر میں غوطہ زن ہیں دنیا کے ہر پر غالب ہے رسول اللہ صاف اللہ فرمان ہے لع خان لب لبن عالم وادی رحم لب ترا ماہوم صالف اگر انسان کے پاس سونے کی بھری دو وادیاں ہو تو وہ ان پر اکتفا کرنے کی بجائے تیسری وادی کی تکو دو کرے گا ولا یم لو سمد نے آدم و اور آدم کے بیٹے کا منہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے وہ ان تمنوں میں قبر تک پہنچ جاتا ہے تب اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں پھر سوچ اور غور و فکر کے تمام مواقع بھی مسدود ہو جاتے ہیں عمل کے مواقع ختم ہو چکے اب مسلسل حساب کے مواقع ہیں اور جزا کے مواقع ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹہیم کے ذریعے موت اور معاف موت کے دوای پر غور کرنے کا حکم دیا تاکہ ہمارے علاق دنیا کی بجائے آخرت کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ بات یاد رکھو کہ آخرت کے ساتھ تعلق اور آخرت کے بارے میں فکر اور غور یہ ہماری اصل سعادت کا سامان پیدا کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم تو نہ ہی حکم زیارت قبور اللہ فضور فعمر الآر میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ زیارت قبور تھے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے اور دنیا کے علائق رفتہ رفتہ ٹوٹ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمان ہے اکثر وہ ذکر حاضم لفظات لذتوں کو تو توڑنے والی کا خوب ذکر کیا کرو لذتوں کو تو توڑنے والی انسان کی موت ہے جسے موت کا ڈر ہوتا ہے جو ان لفظات میں منہمد نہیں ہوتا اس کی مثال تو اس شخص کسی ہے جسے پھانسی کی سزا کا حکم دے دیا جائے اور وہ قان کونسی میں بند ہو اس کے سامنے کیسا ہی دفترخوان ہو و اقسام کی نیند پہ ہو لیکن ایک یقینی موت اس کے سامنے کھڑی ہے اسے ان نین میں کوئی نزک محسوس نہیں ہوگی اللہ تعالی نے ہمیں ہماری موت سے آگاہ کیا کل سلسائق الموت ہر انسان نے موت کو پکنا ہے تو پھر یہ ایک یقینی حقیقت ہے پھر اس قدر دنیا کا انہاس دنیا کی لفظتیں کیوں کر پھر تو ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ اور پوری جانتداری کے ساتھ آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ موت کی حقائق بڑا خطرناک ہے اس لیے اچانک آنا ہے بتا کر نہیں آنا اور سب پر آنا ہے اللہ ان موت محمد الم دلیل الم اللہ احمد اللہ احمان سردار کائرات محمد اللہ وسلم کی موت اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمین کی کش پر کسی انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا اس لیے اچانک آنا ہے سب پر آنا ہے اور ہم اس بات کے پرابند کیے گئے ہیں بنا سمجھ تم میں ہندو جب تم پر موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے سوئ خاتمہ کی بناؤ مان کیونکہ سوئے خاتمہ انسان کی پوری زندگی کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تک کی زندگی اختیار کی جائے پرہیزگاری اور ذرا زندگی اختیار کی جائے تاکہ اعمال لیے فارحہ کی محبت دل میں پیدا ہو موت کے شدائ موت کے دور ہی آپ نے برداشت نہیں ہے فکرت الموت جس کی قرآن میں خبر دی اور صلی اللہ کے نغمبر وسلم بھی موت کے وقت بھرے پینے کے پانی اپنے ہوٹلوں کو لگا رہے ہیں اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں موت موت کے سکرات ہوتے ہیں موت کی سختیاں ہوتی ہیں یہ موت کی سختی اور اس کی تکلیف اور شدت ہر تکلیف سے بڑھ ہے کسی بندے کے جسم کو آنی سے کاٹا جائے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف موت کے سکرات کی ابن اقبام کی روایت ہے اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف سے زیادہ سکرات موت کی تکلیف ہے اور اس کے بعد آنے والی ہر تکلیف سکارات موت کی تکلیف سے سخت ہوگی آپ خود بھی غور کر لیجئے اگر ہمیں جسم کی کسی ازود پر تکلیف ہو آنکھ میں تکلیف ہو یا ایک انگلی میں تکلیف ہو یا ایک دانت میں تکلیف ہو ہم کس قدر تڑک رکھتے ہیں دل دلا رکھتے ہیں یہ تکلیف روح کی وجہ سے اگر روح انسان کے جسم میں موجود ہے تو تکلیف کا سا احساس ہے اگر روح موجود نہیں انسان مرتا ہے جسم کو کاٹو تیرو پھاڑو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی مانا یہ کہ اس تکلیف کی متحمل جو ہے وہ انسان کی روح ہے اس وقت اس تکلیف کا کیا علم ہوگا جب کسی روح کو نکالا جائے پاؤ کے ماحول سے لے کر سڑ کے بالوں تک اس روح کو نکالا جائے گا ہاتھوں سے گنوں سے رانوں سے جسم کے ایک ایک حصے سے ایک ایک علوم سے ایک ایک رگ سے اس روح کو نکالا جائے گا تو کس طرح تکلیف ہوگی اسی تکراشن نو سے اللہ کی تناؤ اترنی چاہیے اور اللہ کے پغمبر صرف اس فرمان کو سامنے رکھے کہ ایک متفری اور ماڈل صاحب عصیم اس کی منہ منہ نکال لی جائے گی جیسے پانی سے بھرا مسکینا ہو اور اس کا منہ کھول دیا جائے تو تیزی سے پانی نکل جاتا ہے اور ہو جاتا ہے پرما کہ اس طرح ایک نیک انسان کی روح نکال دی جائے اور ایک بدکار اور فاسل پر بھاگر اس کی روح نہیں نکالی جائے گی جیسے جلدل کا باریک کپڑا ہو جیلا ہو اسے کاٹنے پر بچھا دیا جائے اور پھر ایک توڑے سے اس کو میں شروع کر دیجیے وہ کپڑا کیسے نکلے گا اور کیا اس کا حال ہوگا فرمایا کہ یہ اس بدکار انسان کی روح کا حال ہوگا کتنی تکلیف ہوگی یہ چیز ہمیں تقوا کی زندگی کے درخت دیتی ہے تاکہ زراہیوں سے ہم پک اور اس سے بڑھ جو تکلیف ہے وہ سورے خاتمہ کی تکلیف ہے اللہ کے بندوں یہ موت کس حال میں ہے جائے اللہ کے اپنے سب انگل نہ آنا جنگ سدا ان سدا سنگ سن جنگ صرف سن وسلار النار ایک بندہ ستر سال اللہ کی عبادت کرتا ہے ستر سال اللہ کی حفاظت کرتا ہے اور اے موت کے وقت وسیعت میں غلطی کر جاتا ہے وسیعت میں ظلم کر جاتا ہے اسی تعلقات کو محروم کر دیتا ہے کسی کو زیادہ دے دیتا ہے یا پھر تقوار کا زیادہ ہی ہے ہو تو تمام مال خیرات کر دیتا ہے اور وہ رفار کو محروم کر دیتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ لے ہے رسول اللہ نے فرمایا یہ ظلم ہے اس ایک وسیعت کی اس کی ستر سال کی عبادت برباد ہو جاتی ہے یہ سوریہ ساتھ میں سور اللہ اعظم کی حدیث ہے وہ کس ایک سخت جنگت والے کام کرتا ہے حتیہ کہ جنت کے شریف ہوتے, ہوتے ہوتے صرف ایک جلد کا ساتھ میں باقی رہ جاتا ہے اس وقت کوئی گناہ کر بیٹھتا موت آ جاتی ہے اور انتارا پولیس کو جہنگم میں داخل کر دی یہ تو خدمار جہنگم میں داخل ہو جاتا ہے یہ پورے ہے صحیح خالی میں ایک صحابی کا واقعہ ہے جو اللہ کے جرمبر تھا خادی میں خاص تھا اس کی ڈیوٹی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدانی دیہات میں ہوتی تھی اللہ کے درمبر کی سواری کی خدمت کرنا سواری کو کھولنا اور باندھنا یہ اس کی ذمہ داری تھی ایک انجانے تیر سے اس کی موت واقع ہوگی کہاوا نے کہا ہمیں اشتہار ہے اسے کہادت مبارک ہو یہ دنیا سے رہائی ہے جنگ کی اندازہ کی جیات کر کے ہو رہا ہوگا اسے مبارک ہوا سمجھا فرمایا کہ نہیں ان سنگتنگ من مہاری بھر قبل قبل کو متاثر ہے نہیں اس نے اپنی موت سے تھوڑی دیر پہلے جنگ خیبر کے مارے مندر سے ایک ٹاٹر چواری کر دی تھی وہ چادر جہنم کے سولہ بن کے اس کے بدل کے چکی ہے اور یہ جہنم کی آگ میں جھوس رہا ہے جہاد برباد ہو گئے زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو گئی یہ پورے ہاتھ میں ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی ہر کام کر بیٹھا کوئی فرق اور گنا کا کام کر بیٹھا تاکہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حکمہ بن گیا یہ جب تک کرنا چاہے وہ یہ ماس کے شاہی جیسے انسان کو ہمیشہ اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے اچھا خاتمہ ایک نعمت ہے اہم خاتمے کے وقت نیٹو کرنے والا اگر پوری زندگی گناہ کرتا رہا ہو تو اس کی لیے کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اچھا خاتمہ کیسے حاصل کیا جائے قرآن نے تھوڑا سا اعلان کر دیا بنا سو تم کہ لوگوں انجام ہے گور تخوا کے لیے ہر انجام کی بہتری تخوا برتا ہے اس لیے تخوا کو حاصل کرو اور اگر آپ تمام کر ساخت سے ہر کر اس وسیقت پر گار کرنے کے تقویٰ کیا ہے وہ تخوا ایک ہی چیز کا نام ہے اور وہ ہے سربراہ کی حاصل محمد رسود اللہ صلی وسلم کی غلامی اللہ کے سکندر کا برباد ہے ان دن افغان اس پوری کائنات میں سب سے بڑا متفق ہے تو جو عمل کر کے تخوا آپ نے حاصل کیا اور جس عمل کی بنا پر سب سے بڑے مستقل آپ بن گئے وہی عمل ہمارے تقویٰ کی بنیاد بھی بنے گا اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں کہ کسی کے تقویٰ کی اثاث کچھ ہو اور کسی کے تقویٰ کی اثاث کچھ ہو کسی کے تقویٰ کی اثاث اللہ کے برمبر کی فائدہ ہو اور کسی کے تقویٰ کی اثاث انعاموں کی تقریر ہو ہرگز نہیں سنگت تبدیل ہے انتاہ کے طریقے میں التاہ کی سندت میں کوئی تبدیلی نہیں تفاق کے منصب پر جس امر کے ذریعے التا سے ہمارا فائد ہوئے منصب پر اسی عمل کے ذریعے ہم بھی فائد ہو سکتے ہیں بہانا ہر عمل نماز روبت قربانی حج اللہ سب کا جہاد بابت ان تمام چیزوں کو اللہ کے ندمبر کے اسلوا اور فریقہ کے مطابق بنا لیجی. اس ماہ سیام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اگر سنت رسول کے اتباع کا سہن دے دے اور تودید دے, دے دے تو یہ بہت بڑی تحادت ہے بلکہ سب سے بڑی کامیابی ورنہ محرومی ہی محرومی لیکن کرنے والے اگر سنت کی راہ سے دور ہے تو وہ محروم ہے ان کی کوئی نیکی کام نہیں آئی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عزیز میں حو قوسے پہ سب سے پہلے پہنچ کر اپنی امت کا انتظار کروں گا میری امت کے خراب میرے پاس آئیں گے میں انہیں جان پھر بھر کے دیکھ کروں گا کچھ ایسے کچھ نصیب بھی ہوں گے جن کو اپنے ہاتھوں سے بھر کے پانی چلاؤں گا جان سے لے صحابہ نے مجھے یہ کام ہے فرمایا کہ میری امت کے جو آج اور میری امت جو لما ہے جو اللہ کی توحید کی دعمت دیا کرتے ہیں اور کچھ ایسے میرے نزید بھی ہوں گے جو حوضے قوصلے کی طرف بڑے چلے آ رہے ہیں قریب پہنچیں گے تو میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی میں کہوں گا ہایا جی امت یہ میری امت ہے یہ میرے ساتھی ہے ان کو آنے دو آپ نے کیسے پہچانا امت محمدیہ کی قیامت کی میری سزا دو طریقوں سے ہوگی نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ رسم تفرمان ہے ان میں امتی یاسو یامن قیامت محدود آسانی گرو میری امت قیامت کے دن آئے گی اور گرو سے ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے دوسری خدا سند کا فرمان ہے ملا سرو کو واحد فائن اصل بلو ہے روزے دار انسان کے منہ کی بو جب قیامت کے دن وہ آئے گا اور ساتھ لے گا تو اس کے منہ کی خوشبو رہے جنت کی کسوری سے بھی عمدہ ہوگی اور نیل ہاں نیل کی دوری سے محسوس کی جائے گی مانا یہ آنے والے روزے داز تھے یہ آنے والے بزرگ کرتے تھے یہ آنے والے نمازے پڑھتے تھے لیکن لوگ دیے جائیں گے اس وقت ہے جی نے ہمیں ان کے دیں گے ان میں کم فضری میں پا کا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی نئی چیزیں اس دین میں شامل کر لی یہ بات نوٹ کر لو کہ کامیابی کا راستہ اتباع سنت کا راستہ ہے سن سے ہٹ کر آپ کسی مائی کے نام کا جانل سامنے کامیابی نہیں ہوگی امداد کے سمندر کے سندر نے بھی اس موقع پر سانس فرما دیا سو تم سو تم پھر ان کو جن لوگوں نے میرے بعد میرے دل کو تبدیل کر دیا ان کو مجھ سے شروع کر دیا حالانکہ امت کی سفارت کے قریب ایک دو بڑے فخر سے آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے ہر ندی کو ایک دوست دی ہے ہر نبی نے اختیار ہے کہ تم دعا کر لو میں وہ ضرور قبول کروں گا اس کی یقینی اس کی شمولیت یقینی ہے ہر نویز اس دعا کا حق استعمال کر چکے لیکن میں نے اس دعا کا حق استعمال نہیں کیا اس نے سمجھا لیا ہے وہی جو ہے سفا میں نے اس دعا کا دخیر کر دیا ہے اس دعا کا حق قیامت کے دن اپنی امت کی سفارت کر کے استعمال کروں گا پیغمبر اسلام کے حرف امت کو بخشوانے کے لیے لیکن یہ وہ ٹولہ ہے جس کے لیے کوئی نرم پوشا نہیں کوئی مداخلت نہیں ان جگہ کو مجھ سے دور کر دو جن نے میرے ساتھ میرے دین کو تبدیل کر دیا پری کا نماز تبدیل کر دیا پری حج تبدیل کر دیا, دیا، روزوں میں صحیح روایات کو شامل کر دیا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے دور کر دیا اس حقیقت کو کم کر دو کہ تمہاری کامیابی تمہارے خود ساتھ سڑکوں کی محمود ملت نہیں ہے تمہاری کامیابی اللہ کے بحمبل کی اقتبا بڑھائیں گے پھر سے تم نے خطر ہے کے شکار ہو گئے اس حقیقی سے ٹختی مختری ہوتے کسان و سنت کا سہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے یہ محنت ہے اللہ کے بندو بلارا کے تم استقوا ہر عمل کا انجام جو ہے اس کی بہترین تکوا پر قائم حکم خاتمہ حسن ما سکے چاہیے تو اس کے لیے تقوا چاہیے اور تقواہ البا کے تلمبر کی حد کا ہے کیونکہ تقویٰ کا راستہ البا کے تلندر کا راستہ ہے کوئی جدا راستہ نہیں اس میں خاطمہ ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کسی کو مرنے سے پہلے کڑبے کی توفیت دے وہ پوری زندگی گنا کرتا رہا ہو لیکن آج اللہ تعالیٰ کو کرنے کی توفیت دے دے شرط یہ کہ دو محستے نہ ہوں ایک شرک کی محست اور دوسرا جدر کی محست شرک کے تبدیل بندے کی کسی نیکی کی قبولیت کا باعث نہیں بن سکتا ہے اور بدے ایک ایسی محرصت ہے کہ نہ تو نیکیاں قبول ہوتی ہے اور نہ توبہ کی توفیق ملتی ہے ان اللہ عن من دل ہر اللہ خالہ نے ہر بجے کی انسان سے توبہ کو چھپا دیا توبہ قبول تو کیا ہو رہی ہے اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی اتنی بڑی محرصت ہے لیکن مرنے سے پہلے اگر کرنے کی توفیق مل جائے شرک نہ ہو اور بجن کی فہرست نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی بنا ہوا کر دیں کا فرمان ہے منکان آخر الکلام ہی لا الہ دخل اور جنہ جس وقت کا آخری کلام جس وقت موت سے قبل لا لاہم پر ان کی توفیق مل جائے اور جن سے میں مات نہ ہوں یا نہ ہوں منا دخل اور جنہیں جو شخص اس طرح تو اسے لائن اللہ کا علم اس کرنے کے تقابلوں کو وہ جانتا ہو پہچانتا ہو کہ وہ جنتی ہے یہ موت کی فلاحی سوریہ سات سکرات موت اور قبر کی گھاٹی کتنی شدت ہے یہ تو وہ منا ہیں جو ہم سب دیکھتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں عثمان میں رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تو ہمیں دے کہ یو کسی گز کا یونیور اتنے روتے کہ ان کی تعریف نہیں کرتی کسی نے ایک بار پوچھا سب کی آپ جنمت کو یاد کرتے ہیں جہنم کا ذکر آپ کے سامنے آتا ہے لیکن اس قدر نہیں ہوتے قبر کو دیکھ کر کیوں ہوتے ہیں سوال کے جب بھی کسی قبر کو دیکھتا ہوں اللہ کے جگندر کی حدیث یاد آ جاتی رسول اللہ سمجھ فرمایا تھا اندر منظر قیامات کے قبل جو ہے جو قیامت کی گھاٹوں میں سے سب سے پہلی گھاٹی اللہ کے جہمبر میں تباہ ان میں تم کو تبیر تمہاری قبر بھی ستنے ہوتے ہیں قبر بھی آزاد ہوتا ہے تو ہندوستان صبر اور جنگل یہ قبر یا تو جہن کا کرا ہوتی ہے اور یہ جنمن کا باغی کیا ہوتی ہے اگر جہن کا کرا ہے تو جو چار مطلب ڈال دیا گیا حال فکر آخرم کے لیے یہ تباہی ہے جنہیں یاد کیجیے اللہ کے دسمبر میں پرما یہ آزاد خبر بعد بڑے معمولی گناہوں میں بھی ہو سکتے مرمان سب پہ رہی اللہ کے دسمبر دو کپڑوں کے پاس سے گزرے پرماعت کے بار ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہے ہیں کمی رہی ان کے عذاب کا سبب تو بڑا گناہ نہیں تھا گنا معمولی تھا بچ سکتے تھے لیکن نہیں بچے گناہ کیا تھا اللہ امن وقان ضمشید زمین ان میں سے وہ ایک سب فورس تھا وہ امن آخر اور دوسرا فقان گون وہ اس میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور پیشاب کے چیتوں سے اپنے وبا کو اپنے بدن کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا لیکن خالی میں تمری حدیث ہے اس حدیث میں اضافے کمر ہے بہت ہی باس بحال ہوئے لیکن جمرین اور نکاح عید کر اللہ کے جلمبر کے پاس آنا مزدور ہے اللہ کے جگمبر سو ہے کی حالت میں آئے اور نیل ہی میں چلنے پہ تھا ایک کمیون اس خواب کو آپ پڑے آزاد خبر کے بعد آپ کو دکھائی دے گی رسول اللہ اعظم نے ایک شخص کے ساتھ سے گزرا جو الٹا رہتا ہوا ہے اس کے سر پہ ایک دوسرا شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ہارا ہے اس کے سر پہ مارتا ہے پکڑتے ہیں وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایک ریف میں ایک بھاری بڑکن پتھر کا ذکر کیا کہ وہ پتھر مجھے اس کے سبے اس کے سر پہ مارتا ہے سر کچھ جاتا ہے وہ پتھر تو دوبارہ اٹھاتا ہے سر پھر صحیح ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ مار کرتا ہے اور یہ سلسلہ یہ ریل نے فرمایا کہ کیا مجھ کے قائم ہونے لگے اس کا قصور کیا ہے جواب یہ کہ قصور یہ ہے اس نے اللہ کا کلام یاد کیا اس کے بعد بھول گیا اور اس پر عمل نہ کیا پرانے پاک سے اپنے سینے سے منفر کر لیا لیکن اس پر توجہ نہ دی اس کا اہتمام نہ کیا اس کی حدود پر عمل نہ کیا بستا ہفتہ کلام اللہ کو بھول گیا جب کو قیادت قائم نہیں ہوگی گی یہ آزاد ملتے رہے گی آگے بڑھے ایک قوم کے پاس سے گزرے جو جی ایک کروڑ کے اندر بند ہے جس کا پیش بڑا ہے اور منہ سوچا ہے منہ سوبا اس لیے تاکہ کوئی باہر میں نکل سکے اور پیٹ بھرا اس لیے یہ لوگ بہت تھے اس گرو کو بھرنے والے لوگ بہت تھے وہ چیخ رہے ہیں چنار ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا یہ آپ کی امت کے ظاہمی مرد اور ظاہمی طور سے اگر اس دنیا کی شرحت کر دی جائے کیا سکن پن اسلام کے حدیثیں نہیں ہیں دیر وار سے اگر پیٹ نکلتی ہے اور خوشبو نکا کر نکلتی ہے تو جس جس ملب کی ناک ملک کی خوشبور پہنچے گی گویا وہ عورت گزرتے سلے ایک زبان کے گزرے گی یہ جی عذابِ خبر کے زبان ہے ایک تالاب کے ساتھ جو گزرے جو خون سے بھرا ہے خون ہے راج ہے اس میں لوگ طلب رہے ہیں کچھ یہ کون لوگ ان کا ان کے آزاد تھا کیا سمجھتے فرمایا کہ آج ضلع کے سوکھ کو جن کی معیشت حرام تھی اور خون اس لیے کہ سوز کے ذریعے اور حرام کے ذریعے جو لوگوں کا خون پیتے تھے آج بھی خون پیئیں گے قیامت کے دن یہ خون پیتے رہیں گے ان کا آزاد نہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں امان کو کا احساس نہیں ایک شخص کے ماں سے گزرے جو سیدھا لیتا ہوں میں اس کے اوپر ایک شخص کھڑا ہے حبیب اس کے سر پہ اس کے ہاتھ میں ایک زہرے کا نوک دار کنڈا ہے اور اس کندے کو لیتے ہوئے انسان کے منہ میں داخل کرتا تھا اور دائیں سبڑے کو چیلتے ہوئے جردن تک لے کر پھر ناک میں داخل کیا اور دائیں چیلتے ہوئے کٹ لے گئے دائیں آنکھ میں داخل کیا اور دائیں آنکھ کو چلتے ہوئے کسٹک لے گئے پھر دائیں چبڑے کو دائیں ناخ کو اور بائیں آنکھ کو اسی طرح کیا جب تو فارغ ہوا تو اس کا چہرہ دوبارہ صحیح ہو گیا اس نے پھر وہی عمل شروع کر صحیح ہوا پھر وہ میں شروع کر دیا شخص رہے، رہے وہ شخص چیک رہا ہے لیکن وہ کھڑا ہوا انسان اس کے دل میں کوئی نہیں پوچھا یہ کون سب اس کا کیا کردار نے جواب دیا کہ کار اس کا کردار یہ ہے کہ یہ صبح کو اپنی گھر سے نکلتا تھا اور جھوٹی خبریں بیان کرتا اور کو کوشش کرتا کہ سب لوگ اس کی یہ خبر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ اور خاص طور پہ آج کے دور میں جبکہ سونے سونے میں خبریں پہنچانے کے کئی مسائل موجود ہیں ریڈیو ہے ٹی وی ہے انٹرنیٹ ہے ٹیلیفون ہے ان تمام مفائن پر استقام کر کے ایک خبر کو مجرم کو مضر اور و جنوب میں چند محافظ پہنچایا جا سکتا ہے تو آج کے جھوٹوں کا کردار تو اور بھی حیبتناک ہوگا کہ تو اس دور کے جھوٹے ہوں گے جن کے پاس خبر کی تحریر کے اتنے وسائل نہیں ہوں گے آج سے ایک خبر پر بھر میں لڑے بھر میں دنیا کے کوئی, کوئی نہیں پہنچ سکتی ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ اپنی تنجیلوں کی خو کر جھوٹ بولتے ہیں اور ٹکا ٹکا کے جھوٹ بولتے ہیں آ دنیا کے کمرے بھی گئے دنیا کے وسائل بھی گئے اللہ کے خواب میں یکم کبھی یقینی اس کی گنتی یہ تھی اس بات دو گھر سے نکلنا جھوٹ بولنا شروع کرنا تب لوگ آباد اور کوشش یہ کرنا جائے, کہ یہ جھوٹ دنیا بھر میں جائے تاکہ میری پارٹی کی تشہیر ہو تو مجھے خوب شہرت ملے اور خوب چندہ ملے بھرمرا کی سب کو قیامت بھی ہوگی یہ سب اس کے ساتھ جاری رہے گی یہ ہے موت کے دن ہی دنیا پر ایک مستقل عذاب آزاد ہے قبر کا رسوم اللہ آسم کا فرما ہے اس پر مستقبل بھی ہے قبر میں گہنم کا بتر ہوگا گہنم کا لباس ہوگا تو ہمارے جسم کسوں میں سے نیلن تڑمن ہوں ہر شخص میں مانگے ساتھ چھوڑے رہیں گے دوسرے کو سے رہیں گے جنگ مارتے رہیں گے خطرناک قسم کے ساتھ جن کے زہر کا یہ اگر زمین میں قبضہ کیا جائے تو زمین کی معیشت کڑوی ہوگی یہ انسان کی موت ہے بلکہ یہ انسان کی تعمت کا فرمان ہے قیامت ہوں جو احساس مرتا ہے تو اس کے مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی پھر آگے دل ڈرتا جائے گا کہ سفائی ملکی دماغ ان کی شدت اور بڑھتی جائے اللہ کے پکمبر کا فرمان ہے کہ ہر بار میں آنے والی تقریر پہلی تجویز کے ساتھ غور کریں فائدہ مسلم معبول سفاری کے جلد میں جب سور گونٹا جائے گا کہ یہ دن بڑا مشکل دن ہوگا دوبارہ دن تھا بتر ایک دفعہ سجر کی دماغ گرا رہے تھے سورہ مجفر کی سلامت شروع کی جب یہ آیت آئے بھائی پور میں روپر دن میں آپ کو سزا لے سور خور جائے گا یہ دن بڑا بھاری ہوگا رکش کھا کر گر گیا اور چار نکل گیا کیونکہ اس دن کی عظمت کا احساس احساس پورا ہو ہر انسان میں کھڑا ہونا ہے رب ان میں مہام اتنا نہیں شہید غلامت سما اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں کوئی چیز پوشیدہ نہیں کسی کی کوئی حرکت اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے یہ منت اس کو بدایا کہ سب نے کچھ سمان اور کچھ درما اور پہاڑ ہو اور اس کی سیاح کی ہو اس تہ کے کر رہی ہو اللہ اپنے ارس پر اس چنتی کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے اور اسے پھینک بھی رہا ہوتا ہے اس کے سوسی کی طرح اس بات نے ہمارا حساب لینا میرے کو زپ جو اس نے قانون بنا دیے اس قانون سے آگے اس قانون کے مقابلے میں وہ کسی کی محبت سے مجبور نہیں اس نے اپنے چلمبر سے کہہ دیا میں سمر میں انبیاء کے امام اور آج آدم کے سردار خصوص اگر بھی لیے کر لیا تو تیرے لیے تمام احمد برباد کر دوں اس کا قانون سارے نوز والا اللہ کا السلام دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس قوم کو برباد کر دے اللہ نے قبول کر لی پوری قوم کو برباد کر دیا اسی دور میں دعا کر دی کہ یا اللہ صرف میرے ایک بیٹے کو لے اللہ نے فرمایا کہ دوبارہ دعا کی نہیں بس پر کھیل کر دے خاص کر دوں اس کا قانون ساڑھے نو سو سال اللہ کے دین کی تبدیل کرنے والا ابن نے کہ آدم دیکھیے آدمی کتنے اعزاز تھے نمبر ایک احزاب خلق تو کہ آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنائے نمبر دو احزاب نفاست رو ہی کہ میں نے آدم میں حیات پیدا کرنے کے لیے اپنی بھوک ماری اتنا بڑا اعزاز اور کسی کو حاصل نہیں عیسان اسلام کی اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اپنی پھول سے ان حیات پیدا رکھی اور نمبر تین اعزاز ہے سب جو تمام فریشوں کو جو طور ہاتھ سڈے چکے آدم نے اسلام کے سامنے جکا دیا اور سجے میں ڈال دیا مزدور ملاقہ بنا دی نمبر چار اعزاز علم کہ آدم نے اسلام کو تعلیم دی تمام ناموں کی علم ایک اعزاز ہے علم کی برتری اتنی برتری ہے اس برتری کو کائنات کی کوئی مخلوط نہیں پہنچ سکتی اللہ تعالیٰ نے کرسم کے مقابلے میں آدم کی تفریح کو ظاہر کیا علم کی ترکری کے ذریعے وہ کا مقام بڑا اوسر ہے تو آج نے اپنی تحریر کے تین بہت کیے ایک انداز کے ساتھ دوسرے فرسٹ اور تیسرے کو نہ ظاہر کتنا اعزاز مل اور پانچواں اعزاز اے آدم تیرو جنت جوک میں مکمل مارو جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو اعزاز بس ایک خزرا نے منہ کو تک لیا اب کوئی اعزاز داخل رہا اعزاز قائم ہے لیکن کسی اعزاز کسی محبت سے مجبور ہو کر اللہ نے اپنے قائدے کو تبدیل دے دی آگم سکھا کے نکل جلدی اب تمہارے کام کیا آئے گا میں اعزاز اسکول میں اعزاز تجزو ہوں میرے میں خرابی ہے میرے داد میں رہی میں امن ماننے والا اب کیا چیز کام آئے گی رب نا بڑ من ترا مطلب اب رولو جڑ بڑا جڑ لوگ کا بھار کرو آج بھی میرے رب ہم سے ظلم ہو گیا زیاتی ہوگی اگر تو نے معاف نہ کیا ہم تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے اس بات سے ہمارا انسان لے لے جسے کوئی پرواہ نہیں جسے کوئی پرواہ نہیں تمہیں بہت مضمون محمود پورا بنی سوئی یا محمد اگر تمہارے دل کو ہم سابق فرم لو نم سب سفر کا بہت کس کا تمہارے دل کو کہ ہم صابت میت سے تو ہو سکتا تھا تم کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے ان طفار کی طرف مائل ہو جاتے اگر مائل ہو جاتے حیات زیف نماز اگر مائل ہو جاتے تو دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں دوہرا آزاد دیتے اور قیامت کی دن بھی دوہرا آزاد دے اس ذاتری حساب ہے جو کسی بھی محبت سے مجبور نہیں ایک ایک عمل سے واقف ہماری ایک ایک بات خوب ٹکڑا ہے ایک ایک عمل کو دیکھ چکا ہے اجاڑنے کے عمل تاریخی کے عمل اس دات نے وہ اللہ کے بندوں یہ لکھا اللہ یہ اللہ کے براقات اس کے بتاؤ کے انتظام کر یہ ماہ سیام ہے ماہ مبارک ہے اسی گوشائی کو نامی اور چلے جاؤ کسی گوشہ ست میں چلے جاؤ اللہ سے بخارو اور دعائیں کرو اللہ کے تدمبر پر جلول کرو پرانے فات کی قدرت کرو یہ خود سہارے ہے اللہ کے لفا ہے کام آنے والے ہیں وسلم وسلم کے عدیب ہے انیامر ون قرآن یسوان میں سامنے کھڑا ہوگا. ہوگا ایک تو آواز آئے گی یا اے اللہ یہ شخص جو کھڑا ہے اسے ہم نے کو سونے نہیں دیا یہ قرآن کی آواز وہ خاموش ہوا دوسری یا روپے اے اللہ میں نے اس بندے کو کھانے سے پینے سے ہر احساس سے اس آواز سے روکا تھا کی ہے. کہے کہ رونے کی آواز ہے دونوں کہیں کہ اللہ ہماری صفاظ ہماری سفارش اس بندے کے بارے میں قبول فرمالے حدیث کے آخری الفاظ ہے تو یہ عام دنوں کی سفات کو قبول کر کے بندے کے گروہوں کو معاف کر کے پروڑ میں نجات جاری کر دیا جائے یہ مہینہ موجود ہے اس مہینے کی راتیں بھی ہے اس مہینے کے دل بھی ہے روزے رکھو پورے اسلام کے پاس زبانوں کی حفاظت کر کے آنکھوں کی حفاظت کر کے کانوں کی حفاظت کر کے قرآن کی تلازت کر کے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کے نگمبر پر دونوں کھول کر, کر اور ہاتھوں اتارو کسی تخری میں تمہائی میں قرآن کھول کر اور قرآن کی سراغت کر کے ان دونوں کا دون کا ساتھ ہے روزانہ قرآن ساتھ ساتھ آئیں گے اور بندے کی سفارت کریں گے اخروی صحاظت کے اور بھی بہت سے نشانات اخروی صحافت کے اور بھی بہت سے اس ہیں ہمارا ہینڈے سننے کا عنمان یہی ہے کہ قیامت کے دن بندے کی شہادت کے اسباب اللہ مجھے ان ماہر عبارت سے صحیح استفادے کی توفیق دے اللہ ہمارے گلاحوں کو بات کر دے ادے یہ مہینہ گلے گا ہم اپنی گلاحوں کو نہ بخشوا سکیں تو اللہ کے بقا ہے کہ دو دن میں ادر کا مدانہ کوئی اس شخص کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے اس ماہر عبارت کو پالے